لیکنمان سی طریقے زمنی, زمنی کا میں ہے. ای صرف سال کا معاملہ نہیں ہے بڑا عرصہ ہو گیا. اسلام دشمن نے وہ تو اسی کام چ لگے ہوئے مسلمان کا نہ دن سکون ہو رات سکون ہو عبادت سکون ہو پلاوت سکون کی ہو نہ کھانا سکون نہ سونا سکون نہ بیٹھنا سکون دشمن اور دوست دی تمیز ختم کر کے دوست نو دشمن سمجھ بیٹھے دشمن نو دوست اور راہ پر سمجھ بیٹھا دا نتیجہ یہ نکلیا ہے कि उड़ो सारा न नचाई आनाब रमदान एक दिन पहले शुरू कर देना व्डे वेड़िया वाले शैतान अपने अगे रखे हुए बोलते नहीं ये روا باد کرا عید پہلے چکرم چاول رمضان عید داون دن روزہ رکھوا دولتے نہیں رمضان چد چکر عید والے دن روزہ چ رکھا ارے مسلمان میں پوچھتا ہوں تجھ سے اخال فرماؤں گا فرمایا رسامل تو گلا تجھ سے ہے یور سے نہیں مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یور فرمو اے مسلمان دی غلامی اور تابے داری اور غلامی نبول کی منع کیونکہ وہ تحرے بھی شیطان نے میرے تیرے کیا ہے میرا یہودی ہے پیچھے رکھ سیدا کسے دے وار کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کر بڑی ترتیب بڑی ترتیبان اپنا تابے دار بنایا غلام بنایا دو چیز ابتدا دے دو چیزاں ابتدا دریا نے سب تو پہلے انڈے کو اپنی تعلیم کھوئیے ساری تعلیم کھو کے انہاں اپنی تعلیم دیکھیے فیم پریشانی ہوئی انہاں آخیا چلو پڑھا ہیں سکھاو گے کیے تجربہ کی میں کرا گے انہیں بڑی غور و فکر کے نام تھی بھی دن فلم کہ ادھر پڑھو سیکھو ادھر پڑھو ایل تجربہ کرو ادھر ادھر ادھر پڑھائی کرو ادھر خان مشاہدہ کرو اینا دو چیز قوم نے سمی خبر برباد کروایا ہے جمہوریت جیسی لانت دے دیتی ہے مسلمان نے اپنی اپنا نظام رحمت چھوڑ کے لانت کو تمو کر سمن گل کر رہے ہیں توجا جیسا چھوڑ گئے تو ساری بےخیر کنو پسند پی کرتے بس پیچھو ختم نے ختم ہو گئے مک گئے مر گئے پہلے تجربہ رکھیے پشانا جی اقبال فرماؤں فرمایا کاشی نہیںرا یہ پہلے مسلمان دشان یہ سادہ باوجد نشان موسم سے کرتا نہیں لڑا روح ندی کے پتن سے सूल का मस्कन बनाई बैठा है ना ये कर लिया ये जरा कलमा पढ़ गया ना اور یہ سمجھ رہے کہ کلمہ تو بعد میں اپنی جان دا مالک نہیں ختم کر لو اس تو بعد جو مرضی کروا نظریات او فکریت او او ہو او انسانیت او خلوص و او محبت وہ اسلام وفاداری جیسمان آستہ آستہ کٹ لیا ابلیا, ابلیا, نالا اپنے بغیر نتیجہ یہ نکلیا کہ مسلمان اسلام فارغ ہو گیا اور خبر تک نہیں پہنچی اچھا یار میں پوچھنا سامنے سچی گل کر سامنے عیسائی آ جائے کافر آ جائے یونی آ جائے اور دی گل نہ من میری من تھی کی کرو گے وہ کی کرو گے دے بولتے رہیے اچھا سارے نہیں منا قاسم کی رسول فرمان چھوڑ کے منی ہے ادھرو کہ نہیں منہ گیٹے گا اچھا بڑی عجیب گل ہے کچھ انہوں نے کارڈے تو یار ایسے بھی آئے نا خلاف گل جائے نا بڑی پیڑ ہوتی ہے آئی دسارا دلاف گل کرو نہ بڑی پیڑ ہوں ویسے ایک واری لیکن بار لے لے جی مسیح میں بڑا ہی خلوص ہے اپنے اپنے آپ مالک میں خلوص مبارک ہو گئے میں کوشش کریں گے کہ نبی دشمن لال بغت کی جائے اور نبی شریقت اور نبی نظام وفا کی خود اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے کیا مطلب ہے مطلب ہے اے یہود سارا اگر تم نے ہمارے اسلام کے ساتھ پھر وہی بغاوت کی جو ابتدا ہے تم نے ابتدا رکھی تھی اگر تم نے پھر ویسا کیا تو پھر ہم بھی ویسا ہی کریں گے جیسا کیا تھا باو قو میں سمود ہو گئے باوے قو میں آد ہو گے باوے قو میں لوت ہو گئے باوے جناب جن میں پختہ لوگ اللہ سامنے دیکھ سکتے گ کر یار چپ کر جاؤ فتنہ بن جائے گا چپ کر جاؤ دباؤ عجیب گل ہے یار اگر یو دسارا کی گل کرو تو فتنہ نہیں بنتا اسلام کی گل کرو تو فتنا بن جائے گا بولتے نہیں جڑے کہ بن جائے گا تے دبا جاؤ چپ کرا داں گے کی مطلب ہے سونے نے فرمایا اگر ساری دنیا نوسا فراہم گرام ملا لیا اصان سارا تھے پیار سارا کٹھے چوک دس تو بعد وہ قوم ہے جیڑی قوم میرے پیار کر دی میرے دین پیار کرے گی تو میں نال پیار کرا وقت جیسا بھی کوئی بھی ہو جڑی قبر تو بعد بھی نہ مکے وہ محمد یہ فکر نہ کرو اللہ سونے والا فرمائے دوسرے مقام فرمائے اتارا بھی محافر بھی اور جی دین دیجیے آئے جو آئے دین آئے حق درد اصل یہاں مسرت نک لگے کافر کے اختیار اسلام اسلام کسماں جنہوں رب ہمیشہ رکھنے اور وفا کی وہ بھی منہ سبانی نہیں دلوں جان اگر اگر سا عالم اور ہوئی رہی نسل در نسل یو دسارا دلام بنتے گئے ایک دن ہے کفار نے تھوڑیا مسیح بند کر دینا قرآن مجید چوک کے سرے آم آن چوکا لے اندر جلا دے اور مسلمان دیا اس چوک چوک کے چینے مسلمانوں دیا کھلا لیا یاد رکھ یہ لکھ لوگ آئے جاگ اٹھ ہوش کا یہ نہ سمجھ کہ میں اسلام کی بات کروں گا برادری میں لوگوں میں محلے میں فتنہ یہ وہ ہے یہ خوف وہ رکھتا ہے جو یہود و کا غلام ہوتا ہے جو محمد عربی کا غلام ہوتا ہے وہ کسی خوف کا کوئی خوف نہیں سمجھ یہ کوئی نہ اقبال نے سچ فرمائیے اقبال فرما دے فرمائیے فرمائی ہماری لفلت کی اگر حالت یہی کائم رہی غصہ جے نہیں رہا نا. میری گل یاد رکھ تین نہو کو نواون کو تینو نو لوگ نے کپڑے نا غاز کا کد بھی نہیں دینا وہ جپانی کفن کفن جاپان سے لوگا نے شاپر لےٹ کے تے تکہ مار کے پور دے کی? اکبال نے شہری طرف اشارہ کیتا ہے اقبال نے اشارہ کیتا ہے کہ اگر تو سستی اور غفلت پہ رہا کفار نے تیرے اتنے سلام جما لے مرن تو تین مرن تینو قبر نصیب ہونا لیکن خدا کی کسم کر کے مسلمان کی یہ شان ہے وہ حالات جیسے بھی ہوں زمانہ کوئی بھی ہو وہ کسی غیر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا وہ ہر وقت یہی کوشش کرتا ہے کہ میرے اوپر جو, جو وقت بھی آ جائے یا جس طرح کا بھی وقت آ جائے میں یا اپنے رب کے ساتھ وفا کروں گا یا اپنے رسول کے ساتھ وفا کروں گا قبلہ یہ جہاں اصا کہ نا اصا یو دیا پیچھوں نہیں چلنا اصا انہوں نے گل نہیں مننی تو منی تو بیٹھے یار مسیطے بہ کے کور آپ کہ اصا انہوں نے نہیں مننی اصا انہوں نے پیچھے نہیں چلنا انہوں نے گل نہیں مننی اصا اپنے رب رسول بھی مننی یہ کہنے کلم پڑھنے آ لیکن اندر باوجود یہ سارا من کے انہوں نے پیچھے چل پی وہ بول دے نہیں یہ یاد رکھو میں ایک بڑی قابل لکھا اور گل جناب میں گوشت ادا کرنا اگر ایک مسلمان اسلام پہ چلے فتنہ اٹھاون والا دوسرا مسلمان ہو ہوئے گل سمجھیے ایک مسلمان اسلام پہ چلے دوسرا مسلمان اس مسلمان گل نہیں سمجھ ایک مسلمان اسلام پہ چلے وہ خلاف فطرہ اٹھاؤ والا دوسرا مسلمان ہو یار کافران تو جم کرنے کی کوئی نہیں کوئی نہیںسلمانے تو مسلمانی کہتا ہے ایمان کا دسلمانی کا خدا دیا بندے آ مسلمان تو ہے مسلمان دی یہ شان ہے کہ وہ اسلام مسلمان کہ چل تک چکی ہے میں تیرے نال ایک لینا تھوڑا ہو چکوا دینا ہور ہوگا کر دینا چل میں لگ جانا اتحب گل ہے ایک مسلمان اسلام دی گل کرد ہے دوجا وہ لتان پڑ لیندے پوچھو تو اسلام کی فتنا اٹھا والا مسلمان ہے نا یہ نام نا دے اپنے رسول وفا دی نہیں وفا دبان تا فتنا تے جے اپنے رب رسول عیسان میں گرامی اصل کتنے تک خیران کی اور کرد رکھ اجے بھی مسلمان دا ادھا نقصان ہوا سمجھ اجے بھی اگر مسلمان واپس آ جاوے تو یہ اپنی منزل یہ اکھا لوٹ کے انہوں نے پیچھے چل دے گئے نا ریا بھی کاکھ نہیں تو رہنا موڑ بھی کاکھ نہیں. تو موڑ سڈے کو صرف افسوس ہی رہ جانے جس ویلے بندے نو اپنے نتائج دا پتہ لگ جاوے بندے نو اپنے اپنے جس راستے تے چل رہے اس راستے تے انجام دا پتہ لگ جاوے تو بزرگ فرما نے جی انجام ہووے اچھا تو موڑ مر کے بھی نہیں چڈتا جی انجام ہی واپس آ جائے اور ہے اللہ اللہ میرے پاک نبی سرور نے فرمایا آخری آخری ایسا گروہ گا ایسی جماعت آئے گی نو بغیر میرے پاک نبی سرور نے فرمایا انہوں نے تو کو بچے جہنم کے دروازے کھڑے جیڑا بھی گل سنے گا وہ جہنم دالن دا بن جائے وہ جا. <سؤال> oh, بھائی, بھائی, بھائی اصل گل ویخ اپنا اسلام ویخ اپنا کلمہ دیکھ اپنا قرآن ویخ اپنے رسول کا فرمان و اللہ نہ میڈیا اللہ نہ ویک اے دو دو داریاں اللہ نہ دا ہودار نہ اللہ کیا و دوستانف کی گل نہیں ہے ایک سال نہیں نظام بگڑیا جی سمرنا نہیں بولتے لیں جی سمرے گا تا ہی کہ مسلمان سمر جائے مسلمان سمرے گا تے پھر نظام سمرے گا اپنے دے اندر دنیا دی بھی خیرے، آخرت دی بھی خیرے دعا کر اللہ Thank <laughs> you.